السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی رحمانیہ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 وتق الله الذي تتصاادون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم بمن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهديه هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الامور محذقاتها بكل موثت بدعه وبكل بدعه ضلال وبكل ضلاله في النار من يتبع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغا والله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذ الأخذة من لساني يفقه وخولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود خطلا صاحب الخد انار ان آیات مبارکہ میں ایک قوم کا ذکر ہے جو یمن کے علاقے میں آباد تھی اور ایک بادشاہ اس قوم پر حکمرانی کرتا تھا اور وہ مملک کا نظام نجوم کے علم پر قائم تھا اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو الہ اور معبود کہلواتا تھا اور قرار دیتا تھا اور اپنی رعایا کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا یہ قصہ بہت طویل ہے جو مسلمت احمد میں وارد ہے دیگر کتب حدیث میں بھی یہ قوم اسلام کی طرف راغب ہوئی اور ایک ایسا قصہ رونما ہوا جس نے اس قوم کے عقیدے کو تبدیل کر دیا اور وہ بادشاہ کی عبادت سے ہٹ کر اللہ ربرعزت کی عبادت اختیار کر چکی تو پھر بادشاہ اور اس کی فوج اور اس کی سپاہ نے اس قوم کو ایک بڑے ہی کربناک عذاب میں مبتلا کر دیا خدی ر صاحب الخدود یہ خندقوں والے جو ہیں ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی لانتیں برستی ہیں اور برستی رہیں گی یہ خندق زمین میں کھودی جاتی ہے اور بادشاہ کے حکم سے اس میں بڑی ہی خطرناک آگ جلائی گئی ان خندقوں میں اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں ان خندقوں میں جھونکا گیا بادشاہ کا آڈر یہ تھا کہ جو اسلام سے منحرف ہو جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور جو انحراف قبول نہ کرے اسے اس خندق میں ڈال دیا جائے جلا دیا جائے چنانچہ پورے شہر میں یہ خندقیں پھیلا دی گئیں اور ان میں آگ جلا دی گئی اور اسلام قبول کرنے والوں کو ان خندقوں میں جھونکا گیا اور جلایا گیا النار داد الوخود آگ والے جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی اور وہ ان خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو بھی اسلام قبول کرنے والا لایا جاتا اسے اس خندق میں ڈال دیتے اور جلا دیتے یہ بڑا ایک بھیانک عذاب تھا کیوں جلاتے تھے اس کا سبب قرآن نے بیان کیا بما نقام و من ہم اللہ کہ اس قوم سے انہیں ایک ہی ناراضگی تھی مسلمانوں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ایک ہی ناراضگی تھی اور ایک ہی جلن حسد اور ایک کوڑن اور غصہ اور غزت تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا دین توحید کو کیوں مانا بادشاہ کے دین کو کیوں چھوڑا اور بادشاہ کی عبادت سے کیوں منحرف ہوئے یہ ان کو ناراضگی تھی اور اسی بنا پر انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو اس عذاب سے دوچار کیا اور اس خطرناک فتنے میں دھکیلا صرف اسلام قبول کرنے کی پاداش ہے اور یہ بات معروف اور مسلم ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو سارا کفر ایک ملت بن کر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور طرح طرح کے ہیلے مکر اور فتروں کی سور سے مسلط کی جاتی ہیں الکفر ملنا تو ویسے کفر کی یہ سارے طبقات انتہائی مختلف ہیں بڑی خلیجیں ان میں حائل ہیں لیکن اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہیں اور سارے متفق ہیں اسلام کو مٹھانا بل حیات مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرنا اور مختلف ہیلے اور مکر سے کام لیتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اور یہ دور قدیم سے معاملہ چلا آ رہا ہے چنانچہ یہ تاریخی واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے قبل دور کا تعین نہیں ہے مگر یہ بڑا ہی پرانا واقعہ ہے اساب الخد کا کہ جنہوں نے زمین میں خندکیں کھود اور پورے شہر میں پھیلا دی اور اسلام قبول کرنے والوں کو ان خندقوں میں جھونکا اور ان کو جلایا گیا اور ان میں کوئی رحم نہیں تھا اسی واقعے میں ایک عورت کا قصہ مجبور ہے جس کی چھاتی سے اس کا بیٹا چپکا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ ماں کی مامتا انتہائی بے بےقرار ہوتی ہے جب اس کو اس آگ کے قریب لایا گیا تو وہ اپنے بچے کو مزید اپنی چھاتی سے چپکا لیتی ہے ایک بڑا ترخم آمیز اور ترس کھائے جانے کے قابل وہ منظر تھا بس و پیش اختیار کر رہی ہے مگر اسلام پر قائم تھی دین توحید پر قائم تھی اللہ رب روس بچے نے تو کتے کویائیائی پیدا کر دی اور اس نے ماں سے کہا کہ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ گلزار جنت ہے اور آپ کسی قسم کا تردد نہ کریں تو یہ مناظر بھی لوگوں نے دیکھے جس کا مانا یہ ہے کہ کوئی رحم کے جذبات نہیں تھے شیخ اور بچہ ہو مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو کسی تفریق اور تمیز کے بغیر سب پر یہ ایک عذاب مسلط کیا گیا وجہ ایک ہی تھی وہ ماں نقام اللہ بلاہد رحمید یہ اللہ پر ایمان کیوں لائے مسلمان کیوں ہوئے اپنے آبا داد کا دین کیوں چھوڑ دیا بالکل اس سے ملتی جتی صورت حال آج برما میں موجود اور قائم ہے جہاں صدیوں پہلے ایک قوم تجارت کی غرض سے آتی ہے اور اس علاقے میں سکونت اختیار کرتی ہے موررحیم نے خلیفہ ہارون رشید کے دور سے اس کا آغاز نقل کیا ہے کہ اس دور میں یہ برما میں بقرد تجارت آئے تھے وہاں سکونت اختیار کی پہلے یہ حضورت کی تقسیم نہیں تھی چنانچہ جو تاجر آئے ان کے عقیدے اور ان کے تجارتی معاملات تجارت میں ان کی سچائی صدق امانت داری لوگ اس سے بڑا متاثر ہوئے پھر ان کا عبادت کی پابندی نمازوں کی پابندی دیگر اسلامی شاعر کی ادائیگی لوگ اس سے بڑا متاثر ہوئے اور دین اسلام قبول کر لیا وہاں کے بیشتر لوگوں نے جو بوزی تھے اسلام میں درڑادڑ داخل ہوئے اور یہ ایک چبن اس دور سے اب تک موجود اور قائم ہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف جس کے اظہار کا یہ موقع ہاتھ آ گیا اور بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اصاب خطوط کے قصے کی طرح کوئی تفریق اور امتیاز نہیں ہے بوڑھے ہو جوان ہو مرد ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں بلا امتیاز سب کے ساتھ ایک ظلم روا رکھا جا رہا ہے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں املاک تباہ کی جا رہی ہیں گزشتہ دنوں ایک عالم انہیں ان کے گھر میں گھر سمیت جلا دیا گیا یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس پورے جو سارے واقعات ہیں ایک بڑی مماثلت ہے اصحاب الحدود کے واقعے کے ساتھ کہ انہیں بھی اسی طرح مبتلا عذاب دیا گیا وجہ صرف اسلام اسلام سے نفرت مسلمانوں کی عداوت اور وہ کینے اور بغض جو اسلام کے خلاف دلوں میں بھرا ہوا ہے اس کا اظہار صرف ایک ماحول اور زمانے کا فرق ہے اس دور میں ایک بادشاہت کا نظام تھا اور ظاہر ہے کہ بادشاہ اگر شر کی طرف مائل ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے ظلم ڈھانے میں اور وہی بادشاہ اگر خیر کی طرف مائل ہو جائے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے جو زمین پر اصلاح کا کام کرتا ہے چنانچہ وہ بادشاہ استبداد کی طرف مائل ہوا اور اندھا قانون حرکت میں آیا مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے اور بعض تفصیل روایتوں کے مطابق ایک ایک دن میں تیس تیس ہزار اللہ کے اولیاء کو ان خندقوں میں جھونکا گیا اور یوں ایک انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور اس انداز سے مظالم ڈھائے گئے کچھ ایسی ہی کیفیت آج بھی ہے فرق یہ ہے کہ بقول آج کے دور کے معماروں کے یہ بادشاہت کا نظام نہیں ہے جمہوریتیں ہیں اقوام متحدہ ہے اور ایسے ادارے موجود ہیں جو جہاں بھی ظلم ہو اس کی سرکوبی کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں مگر یہ سارے مردہ ادارے آج کہاں ہیں اقوام متحدہ کہاں ہیں یہ آج کے دور کی مجموعہ جمہوریتیں کہاں ہیں کوئی خبر نہیں اور کسی کے کانوں جو نہیں رہیں کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور کس قدر ایک ظلم کا بادار گرم ہے لیکن ایک عجیب قسم کی بے حسی ہے ادھر بے بےحسی ہے اور ادھر جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کی بے بسی ہے یہ بے بسی مصنوعی جالی ہے واللہ علم لیکن بڑی ہی تعجب خیز ہے کیونکہ ان مظالم کی سرکوبی کی جا سکتی ہے اور ان کا کلا کماں کیا جا سکتا ہے برما کے اطراف میں چار بڑی مسلمہ حکومتوں کا پڑوس ہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے ملائیشیا ہے انڈونیشیا ہے اور چھ سو چالیس ملین افراد پر مشتمل یہ چاروں حکومتیں ہیں تقریباً چونسٹھ کروڑ کی آبادی ہے جو اتنے وسائل سے مالا مال ہے کہ برما جیسی حکومت کو بہا کر لے جائے لیکن یہ بے حسی اور بے بسی بڑی مانا اور بڑی ہی ایک قابل افسوس ہے اللہ تعالی کا خوف ہونا چاہیے اور اپنے بھائی جو کہیں بھی بستے ہوں ان کے امور کا اہتمام ہونا چاہیے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور خاص طور پہ اگر مسلمان ہوں اور ایک صحیح عقیدے پر قائم ہو تو اللہ رب العزت کی محبت کے وہ مستحق ہوتے ہیں بےحمد اللہ ہمارا دین اسلام کترو حیرت گری اور فتن و فساد سے کوسو دور من قتل نفسا بغیر نفس او فساد ان الارض فق قتل جميعا یہ ہمارا اسلام کا ضابطہ ہے کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کر دے کسی قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل جن مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے یہ ان کا بےحمد اللہ نظام ہے یہ ایک انسان کا بلا وجہ قتل جو ہے یہ پوری انسانیت کا قتل وہ میں یکت المبن متعمدہ فجذا جہنم و خالد جو جان بوجھ کے ایک مسلمان کو قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا بغب اللہ علیہ اللہ کا غضب اس پر برستا رہے گا وہ لانا ہو لانتے اور پھٹکارے برستی رہیں گی وا اداب عظیمہ اور قیامت کے دن بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے جو ہی مرے گا ایک بڑے عذاب کے لپیٹے میں آ جائے گا یہ وہ قوانین ہیں جو اسلام نے بنائے وضع کیے بدریہ وہی اتارے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے آفیت کا دین ہے کہ قتل جیسے اقدام پر اتنی بھیانک سزائیں کل قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مختول متعلق ہم بے قاتل ہی وہ اداجہ تش جو دمن وہ يَا رَبِّ و یاروں پہ صنح فیما خطراً کل قیامت کا دن ہوگا مخصول اپنے تانتے سے چمٹا ہوگا اس کے جسم کے ساتھ لٹکا ہوگا اور اس کی شہارت کھلی ہوگی جس سے خون کے فوارے ابل رہے ہوں گے اور وہ دہائیاں دیتا ہوا آئے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا قتل کے سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے قاتل کوئی بھی ہو مختول کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ نے قتل کا حساب لینا صحیح بخاری میں جناب علی بن بھی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انا اول مجس میں نے اے در کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن رحمان کے سامنے بیٹھوں گا دو ہو کر رحمان کے سامنے بیٹھوں گا ایک خصومت کی بنا پر خون کے ایک جھڑے کی بنا پر یعنی سب سے پہلے میں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے خون کے ایک کیس کے تعلق سے یہ کون سا کیس ہے یہ مارک بدر کا کیس جناب علی رضی اللہ عنہ نے ولید جیسے ایک جوان کو تہ تیک کیا تھا جو کفار کی صف سے نکلا تین افراد تھے اور تینوں نے کھلا چیلنج کیا ہم سے کوئی بھی لڑ لے چرانچے مسلمانوں کی طرف سے تین انصار صحابہ نکلے انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو اہل بکہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑے اسلام قبول کیا رشتے توڑے ناطے توڑے ہمارا جھگڑا ان سے ہے چنانچہ سید علی نبی طالب رضی اللہ عنہ نکلے اور دو صحابہ اور امیر حمزہ ابو عبیدہ یا عبیدہ اور پہلی لڑائی جناب علی اور ولید کے درمیان ہوئی اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود وہ ان کا ایک وار برداشت نہ کر سکا اور بدر کے میدان میں ڈھیر پڑا ہے واسل جہنم ہوا یہ پہلا خون جو میدان جہاد میں ہوا حالانکہ سبب اس کا اعلان کرے اللہ ہے مگر پھر بھی خون کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں کھڑا کر لے گا علی کو بھی اور ولید کو بھی علی تم نے کیوں قتل کیا اسے اور ولید تم کیوں قتل ہوئے اس وقت جناب علی فرمائیں گے کہ یا اللہ ایران نے جہاد کرتے ہوئے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور حالانکہ یہ معاملہ بڑا ہی با لیکن خصومت اللہ کے سامنے پیش ہوگی وہاں تصفیہ ہوگا یہ دین اسلام میں خون کی ایک اہمیت اور قدر و قیمت قتل کا سبب کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا لیکن اگر قتل ناجائز ہے نہ نا حق ہے تو دین اسلام میں بڑے بڑی کڑی سزائیں مذکور ہیں ہمیشہ کا جہنم کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ تعالیٰ کی لانسیں عذاب عظیم جہنم کی عذاب کی ہمیشہ کی یہ ایک طرح کی توبیخ اور ڈان ڈبٹ ہے ورنہ اگر قاتل کا عقیدہ درست ہو سچی توحید پر قائم ہو تو پھر اس کو سزا مل سکتی ہے اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے لیکن اگر سزا ملے گی تو وہ دائمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ رحم سے تجھے کچھ وقت سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا اور اس کی توحید کی برکت سے اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا یہ تمام نصوص کو جمع کر کے یہ جی نتیجہ بنتا ہے تو یہاں مقصود یہ ہے کہ خون کسی بھی نوعیت کا ہو لیکن قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا اس پر تصفیہ ہوگا فیصلے صادر ہوں گے یہ دین اسلام کا معاملہ جسے لوگ دہشت گردی کا دین کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امن و سلامتی کا دین ہے افو آفیت کا دین ہے لہذا یہ جو اقدام برما میں اٹھایا جا رہا ہے انتہائی قابل مذمت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ویسے یہ تھے مسلمان کے ہمارا پہلا کردار دعا کا ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے الہ العالمین جو ہاتھ مظالم کے ٹھائے جا رہے ہیں تو ان ہاتھوں کو توڑنے پر قادر ہے یاد ان ہاتھوں کو توڑ دے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے جو مظالم ٹھائے جا رہے ہیں کہ نگاہوں میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے الہ العالمین تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما اب دعا اصلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے اس ہتھیار کو خوب استعمال کرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ادڑو نہیں استجب لگ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا مجھے پکارو مجھ سے مانگو سوال کرو طلب کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے دعا کے ساتھ استجابت کا فائدہ ہر سوال کے ساتھ قبولیت کا فائدہ وہ اللہ کا قریب عجیب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں ولدہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے ایک ایسی بلندی پر جس کا کسی کو ادراک نہیں ہے لیکن اس کا علم اس کا احاطہ اس کی بادشاہت اس کا ملک اس کی تدویر پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے تو کہہ دو میں قریب عجیب و میں تد ادا دائن پکارنے والا دعا کرنے والا مجھے جب بھی پکارے گا اس کی دعا قبول کروں گا سنوں گا اور قبول کروں گا یہ وعدہ ہے تو یہ ہتھیار استعمال ہونا چاہیے کثرت کے ساتھ دعائیں یزدار وزت مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے اور ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دیں جو مظالم ٹھا رہے ہیں اور مختلف جو ہیں وہ سزائیں اور عذاب دردناک قسم کے ان پر جھونک رہے ہیں تو یہ دعا کا سہارا سب سے قوی سہارا ہے باقی ایک عام فرد ہونے کے ناطے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی حکومتوں سے اشتتاح کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جہاد کا دروازہ کھولا جائے ہمارے لیے وہاں پہنچ کر جہاد کرنا ممکن بنایا جائے کیونکہ یہ جہاد ولی الامر کے تحت ہوگا تو ہمارے اولیاء الامور ہوش کے ناخن لیں جیسے آج سے قبل جب روسی استعمار افغانستان میں آیا تو ہمارے اولیاء الامور نے جہاد کے راستے کھولے بلکہ دنیا بھر کی سلطنتوں نے جہاد کے راستے کھولے عرب کیا عجم کیا بڑی آسانی سے سفر کر کے افغانستان میں داخل ہوئے روسی استعمار کا مقابلہ کیا اور روس کے پنجے مروڑ دیے اور اس کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیا روس ایک بڑی سپر پاور تھا ایک طاقت تھا جو امریکہ کو مسخر کرنے کے لیے سٹار وار کا پروگرام بنا رہا تھا لیکن نہت مجاہدین نے بے ذر و سمانی کے باوجود اس کے بقی ادھیڑ دیے و برباد کر دیا روس ٹوٹ پھوٹ گیا مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تو اللہ کی مدد اور نصرت یہ نشان اور آسار ہے ہمارے لیے اسی طرح جہاد کا راستہ کھولا جائے جو مملکت سلطنت اسلام کی موجود اور قائم ہے وہ کوئی تدبیر کرے پلاننگ کریں کہ مجاہدین کا راستہ اور ان کی پہنچ ممکن ہو سکے آسان ہو سکے جو ان ظالموں کا مقابلہ کرے جیسے کل روس جیسی پاور کو جو ہے وہ مسخر کر لیا اور اس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک پھونک کی مار ہے جو بہت جلد بربادی اور تباہی کا نشانہ بن سکتے ہیں اور ایک داستان عبرت بن سکتے ہیں تو یہ ہماری استدا ہے اپنی حکومتوں سے کہ وہ جہاد کا راستہ ہموار کریں جہاد کا راستہ کھولیں تاکہ ان ظالموں نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو مبتلا عذاب کر کے جو ہمیں روحانی تکلیف پہنچائی ہے اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں کیفر کردار تک پہنچا کے اپنے سینوں کو ٹھنڈا کر سکیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں بے بےقراری ہے ایک عجیب قسم کی بے قراری تو یہ ایک ہے دعا کے ساتھ ساتھ جہاد کا راستہ کھولنے کی اور اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی اور پھر ایسے امور اختیار کیے جائیں جن سے ان ظالموں کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ خود تباہی کا شکار ہو جائیں اللہ اس چیز پر قاضر ہے کہ ایسے ظالموں کی تدمیریں ان کی تدمیر کا باعث بنا دے اور ان کی تدبیریں خود ان کے کیمپوں میں پلٹ کر ان کی بربادی کا سبب بن جائے اور تباہی کا سبب بن جائے باقی جو راستہ ہم نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے مظاہروں اور جلوسوں کا اور بعض آل حدیث تنظیمیں بھی اس کا اعلان کر رہی ہیں میری ناقص رائے یہ ہے جو دین کے نصوص اور جو دین کی ہدایات ہم تک پہنچتی ہیں دین اسلام میں اس قسم کے امور کی گنجائش نہیں ہے سڑکوں کو بلاک کیا جائے مظاہرے کیے جائیں املاک کو توڑا جائے نقصان پہنچایا جائے یہ دین سے ثابت نہیں ہے. اس قسم کے امور جو ہیں وہ نظام کے تعطل کا باعث بنتے ہیں اور نظام کا تعطل یہ قابل برداشت نہیں ہے دین نے قدل قبول نہیں کیا کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے لوگوں کے راستے بند ہو جائیں آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے جس سے کوئی نقصان ہو املاک کا نقصان ہو یا جا جانوں کا نقصان ہو کیونکہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں بعض کو جانے بھی تلف ہوتی ہیں املاک بھی تلف ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہ وہ امور اختیار کریں جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اصحاب الحدود کے وعدے میں سارا کردار کس کا تھا حالانکہ کوئی طاقت نہ تھی ایک بچے کا کردار تھا ایک بچے کا کردار جس نے اسلام قبول کر لیا اور بادشاہ کے سامنے برمنا اس کا اظہار بھی کر دیا اب بادشاہ کا غصہ حرکت میں آیا بچے کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں کبھی اپنی فوج کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھیجا گیا کہ سب سے اوپر چوٹی میں لے جا کر نیچے دکا دے دیا جائے تاکہ نیچے پہنچتے پہنچتے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کا وجود ختم ہو جائے چوٹی پر لے جایا گیا بچوں نے ایک دعا کی اللہ میں تھا یا اللہ مجھے ان ظالموں کے مقابلے میں مدد اور کفایت دے دے جیسے تو چاہے تیرے لشکر تیری فوجیں بے تحش ہیں جنوب رقبے کا اللہ ہوا چنانچہ پہاڑ کی چوٹی میں اللہ کے امر سے ارتحاس پیدا ہوا وہ سارے فوجی گر گئے اور بچہ محفوظ رہا اگلے دن بادشاہ کے سامنے بیٹھے باسہران ہکا پکا اس کا غصہ اور بڑھتا جا رہا ہے اور آج اس نے اپنی نیوی کا انتخاب کیا اسے ایک کشتی میں بٹھا لو سمندر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سمندر کی لہریں طوفانی اور تیز و ترار ہوں وہاں لہروں کے سمرد کر دو تاکہ یہ ڈوب جائے نام و نشان اس کا مٹ جائے کشتی میں بٹھایا گیا اور جہاں سمندر میں تلاتم بفا تھا وہاں لے جایا گیا بچے نے پھر وہی دعا کا ہی تھیار استعمال کیا اللہم مقفین بھی معاشرے تھے اللہ ان کے شر سے مجھے بچا لے ان کے شر سے میری حفاظت فرما فرماچے ان لہروں کی قوت سے کشتی ٹوٹ گئی سارے فوجی خرق ہو گئے اور یہ بچہ ایک تختے پر سوار ہو کر کنارے پر آ لگا اگلے دن پھر بادشاہ کے سامنے بیٹھے بادشاہ غصے میں پاگل ہوتا جا رہا ہے بھاؤنا بنتا جا رہا ہے آخر بچے نے درسے تو ہی دیا کہ مجھے تم ہرگز نہیں مار سکتے جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو تمہاری طاقتیں فیض اور ناکام ہے جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو تو میرا ایک بال بھی ویگا نہیں کر سکتے اور اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر لے لو اور مجھے ایک درخت سے بند ہو اور پھر پورے شہر کے سامنے وہ تیر چھوڑو یہ کہہ کر بسم اللہ رب حاضر غلام اللہ کے نام سے مار رہا ہوں تو اس بچے کا رب ہے اس بچے کے رب کے نام سے یہ تیر چھوڑ رہا ہوں بس یہ ایک ہی طریقہ ہے مجھے قتل کرنے کا اور مارنے کا بادشاہ نے سوچا چلو اسی طریقے سے صحیح جان تو چھوٹ جائے گی بچے کے تیروں میں سے ایک تیر لیا گیا بچے کو درخت سے باندھا گیا جسے سلیب چڑھانا کہتے ہیں اور پھر وہی جملہ ادا کر کے وہ تیر چھوڑ دیا بسم اللہ رب حاد غلام اللہ کے نام سے جس بچے کا رب ہے اور وہ تیر کنپٹی میں پیوست ہو گیا خون کے فوارے چھوٹ گئے بچے کا ہاتھ خون پر اور زخم پر اور بالآخر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور موت کے منہ میں چلا گیا لوگوں نے یہ منظر دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ کل بادشاہ نے اپنی فوج کے ذریعے اسے پہاڑ سے دھکیلنا چاہا کامیاب نہ ہو سکا اور پھر اگلے روز اپنی فوج کے ذریعے سمندر کی لہروں کے سپرد کرنا چاہے کامیاب نہ ہو سکا یہ ایک ایسا رب ہے اس میں کوئی طاقت ہی نہیں اور اس کی فوج مل کر بھی کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی مائڈ کا یا کوئی کارنامہ انجام دے سکتی ہے اور آج اس بچے کے رب کے نام سے ایک ہی تیر چھوڑا گیا اور بچے کا کام تمام کر گیا اس اللہ کے اس اللہ کے نام سے بچے کے رب کے نام سے پھر جو سارا شہر اس مندر کو دیکھ رہا تھا اجتماعی طور پر سب نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا اس بابود حق پر ایمان لانا قبول کر لیا اور پورا شہر دین اسلام میں داخل ہو گیا جذبہ اگر سچا ہو منہج اگر راسخ ہو راست ہو کتاب و سنت کے مطابق ہو تو ایک بچہ بھی پوری قوم کی کایا پلٹ سکتا ہے اور ایک بچے کا کردار بھی پوری قوم کے اسلام کا باعث ہو سکتا ہے سچا انقلاب بپا کر سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ علم صحیح ہو علم پر عمل صحیح ہو راستہ درست ہو منحج درست ہو اللہ یہی چیزیں دیکھتا ہے زمین کی سطح پر انقلاب بپا کرنا اسلام کو قائم کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے صرف اسی کا کام ہے جس کے پاس سچے دین کی معرفت ہو صحیح منحج پر قائم ہو صحیح نظام کو قبول کرنے والا ہو یاد رکھو اللہ رب العزت دین کی اصلاح کا کام یا تو انبیاء سے لیتا ہے یا ان لوگوں سے لیتا ہے جن کا عقیدہ اور منہج اور عمل جن کا علم انبیاء کے مطابق ہو جن کے پاس علم ہو انبیاء کا عمل ہو انبیاء جیسا منہج ہو انبیاء کا وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں یا من یادین دین اے لوگوں اگر تم سب کے سب اس دین سے مرتد ہو جاؤ تو اللہ رب العزت دوبارہ اس زمین کے نقشے پر اسلام کو قائم کرنے پر قاطر پوری کائنات اگر اسلام کو چھوڑ دے تو اللہ دوبارہ اسلام لانے پر اور قائم کرنے پر قادر ہے کیسے بے قو ایک جماعت کے ذریعے ایک قوم کے ذریعے جس جماعت کا وصف کیا ہوگا نشانی کیا ہوگی علامت کیا ہوگی یہ حب اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی مانا زمین کی پشت پر اسلام کا کام کرنے والے اسلام کے ذلبے کا کام کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے اور دین اسلام میں اللہ کی محبت کی بنیاد کیا ہے فرمایا یہ کم اللہ اے پیارے حبیب کہہ دو کہ لوگو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو فتح میری اتباع کرو یعنی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اتباع کر لو اگر میری اتباع کرو گے تو یوحبو کم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت کی ایک ہی صورت ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی تاریخ ہے اور وہ پیارے پیغمبر کی غلامی اور پیارے پیغمبر کی اتباع ہے نماز پڑھی جائے تو آپ کے طریقے سے حج کیا جائے تو آپ کے طریقے سے عقیدہ لیا جائے تو بالکل وہی جو آپ نے بیان کیا سچی توحید سے اپنے ظاہر و پاتن کو منور کیا جائے جب تک یہ سارے امور نہ آئیں گے اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی اور اللہ کی محبت کے بغیر اس زمین کی سطح پر اسلامی انقلاب وفا کرنا نہ ان کے ہے یہ ایک جماعت کا کام ہے جو جماعت اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ کی محبت کی ایک ہی علامت ہے اور وہ اللہ کے پیارے بھی کی اجتماع ہے اور آپ کی اطاعت ہے یہ جو ایک قطعی نص ہے اللہ کا فرمان ہے یہ پاکستان میں ایک ہی جماعت پر منتقل ہو ہے اور وہ جماعت حدیث ہے بھی ہم دیرے جس کو یہ دعوی ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے دوسرے میں سنت رسول اللہ ہے تو ہم اسی پر قائم رہے نہ یہ کہ ان سے ایک تائید اور تجاروں اختیار کر کے ان عبور کو اپنانے کی کوشش کرے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہو ہم اپنی اصلاح کریں سچی توحید کو سمجھیں اللہ کے پیارے بھی ہم پر سچی غلامی قبول کریں اور پھر اسی مرحج پر تربیت کریں اور پھر پھیلتے جائیں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یہ نظام اور غلبہ عطا فرما دے گا یہ غلبہ جو ہے یہ کسی منفی طریق سے حاصل نہیں ہو سکتا ووٹوں سے اسمبلیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا جمہوری نظام جو ہے اغیار کا چبایا ہوا ایک نوالا ہے جس کو اٹھا کر ہم چبا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بنا کر ایک فخر محسوس کر رہے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں الخیر اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ خیر جو ہے وہ شر کے راستے سے آ ہی نہیں سکتی خیر اگر لانی ہے تو خیر کے راستے کو انتخاب کرو اس کو منتخب کرو اور وہ خیر کا راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کا راستہ ہے نہ کہ اغیار کا نظام نہ کہ اغیار کی سیاست بلکہ کتاب و سنت کا راستہ ہے اس کو پڑھو سمجھو اس پر تربیت کرو اپنی اپنی اولاد کی اپنے سامعین کی اور سارے لوگوں کی اور پھر اس کو لے کر پھیل جاؤ اللہ جو مناسب قرار دے گا کہ تمہیں غلبہ ملے اقتدار ملے زمین کی حاکمیت ملے یہ اللہ کی دین ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے یہ کسمی شاعر نہیں ہے کہ جس کو خریدا جائے جس کو کمایا جائے جس کو انتخابی سیاست سے جھوٹ اور سچ کے سہارے لے کر حاصل کیا جائے ہرگز نہیں اقتدار اور زمین کی خلافت جو ہے یہ میرے رب کی عطا ہے میرے رب کی دین ہے اور اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کا منہجر سیاست جس کا عقیدہ انبیاء کے عقیدے سے ماخوذ اور مستفاد ہو کتاب و سنت سے ہٹ کرنا ہو یہی حقیقت میں ہیں مسلمین ہے بلین کتاب بآخان السولہ ادر المسلحین فرمایا کہ جو لوگ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نمازوں کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ ہیں اصلاح کرنے والے شرک کو مٹھا کر توحید قائم کرنے والے بدعت کا خاتمہ کر کے سنت کی حاکمیت کو قائم کرنے والے ہر قسم کے فساد کو مٹھا کر اصلاح کا نظام لانے والے یہ ان کی دو نشانیاں ہیں کتاب و سنت کو تھامنے والے اور نمازوں کو سیدھا کرنے والے کہ ان کی نمازیں بالکل مطابق ہوں اللہ کے حبیب کی نمازوں کے اور آپ کے طریقے کے تمہارے پاس تو ایک دولت موجود ہے ایک خزانہ موجود ہے اس پر ہم چلتے جائیں یہی اللہ تعالی کی حجت ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یاد رکھو کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے غلبے کے اعتبار سے کہ آج ہم نکلیں اور کل ہم کو کامیابی مل جائے نہیں یہ راستے بڑے کٹن ہیں بڑے پرفیز ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے تیئیس سال تکلیف اور کشت میں گزارے تیرہ سال مکہ کے دعوتی ایوانوں میں اور دس سال مدینے کے جہادی میدانوں میں ایک مسلسل ایک تکلیف اور کشت سے عبارت تھی اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور بڑی طویل آزمائش کے بعد اپنے بندوں کو شروخرو کرتا ہے ورنہ میرے بھائیوں جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے بڑا گمبیر وہ موقع تھا یعقوب علیہ السلام کی محبتیں وہ فراق کیسے برداشت کرتے یوسف کا کیا انجام ہوتا اللہ ان ہاتھوں کو اسی وقت توڑنے پر قادر تھا مگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں گرنے دیا گرائے گئے پھر نکالے گئے کوڑیوں کے مول بیچے گئے غلامی اختیار کرنی پڑی اور پھر ایک وقت آیا زلیخا جس کا نام لیا جاتا ہے عزیز مصر کی بیوی اس کے ساتھ آزمائے گئے ایک تنہائی کمرے کی تنہائی میں وہاں بھی سرخرو ہوئے جیل میں ڈالے گئے اور ایک طویل قید و کی جیلنی پڑی وہاں بھی سرخرو ہوئے اللہ نے ہر نے آزمایا، ہر آزمایا کامیاب ہوئے تو اللہ نے دو تاج سر پہ سجا دیے ایک ملک مصر کی بادشاہت کا دوسرا نبوت کا مگر یہ راستہ بڑا پر پرپیس ہے اور کٹھن ہے وقت چاہیے اس کے لیے محنت درکار ہے آزمائشیں ہوں گی امتحان ہوں گے اشد البراض الانبیاء ثم السر فل انسر بڑا صبر آزمائی مرحلہ ہے لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پورے صبر و استقامت کے ساتھ اپنانا اور اختیار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے دعائیں کرنا وقت کی ضرورت ہے شریعت کو تھانے رکھنا وقت کی ضرورت ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اللہ رب العزت ہمارے برما کے بھائیوں اور بہنوں کی آزمائشوں میں فرما دے یا اللہ ان کو امن و عطا فرما دے یا اللہ ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دے ان کی تدبیریں ان کے خلاف بن جائیں جو ان کی بربادی کا سبب بن جائیں ان کی اسلحے ان کے وسائل ناکارہ ہو جائیں اور یہ سارے کے ساری قوتیں تواہ و برباد ہو جائیں اللہ رب العزت جہاں بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں مجاہدین ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اقول قولی باخر و قوری ہاتھ الحمد للہ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے اللہ رب عزت سب کے بھائیوں اور بہنوں کو صحت کام اجلا ادا فرما دے جن لوگوں نے خصوصیت سے دعا کا کہا ہے بالخصوص ہمارے جماعتی بھائی لاہور میں ہیں سرفاز الرحمن صاحب جو آئی سی یو میں ہیں ان کی صحت کی دعا کر دیں اللہ ان کو صحت کاملہ آجدہ اور دائمہ تھا فرما دے ہمارے چھوٹے بھائی انہیں بھی آج کل ڈینگی کے مرض کا سامنا ہے اور کافی تکلیف میں ہیں ان کے لیے دعا فرمائے کلدار ابل عزت انہیں بھی صحت کاملہ تھا فرما دے تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ عافیت اور شفاط آفرمائے آج کا اعلان جو ہے وہ ایک ادارے کے لیے ہے جو شہداد پور سندھ میں الحمدللہ حمد قائم ہے یہ حاجی دریا خان صاحب ہمارے جماعتی بھائی ہیں اور یہ شاہ صاحب شیخ بدی الدین رحمۃ اللہ کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور بڑی لگن اور اخلاص کے ساتھ بھی حمد کام کر رہے ہیں اللہ نے انہیں کچھ وسائل دیے ہیں وہ بھی اسرا میں صرف کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ دینی ادارے اور تعلیم کا سارا نظام وسائل کا متقادی ہے تو وہ آج کراچی بھی حمد اللہ آئے ہیں آپ کے پاس تاکہ جو ان کے پروگرام اور منصوبے ہیں ان میں آپ تعاون کریں اور یہ تعاون بحمد اللہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرما لے اور علم کی سرپرستی ہو تاکہ یہ منصوبے جاری رہیں اور قائم و تعم رہیں اور کتاب و سنت کی تعلیم جو ہے وہ چلتی اور پھیلتی رہے تیس بچے ان کے ہاں دیر تعلیم ہے مسافر بچے جن کی ساری ضروریات یہ پورا کر رہے ہیں اساتذہ ہیں ان کے وظائف یہ دے رہے ہیں تو ان تمام امور میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اللہ پاک قبول فرما لیں یہ سوال ہے کہ صدقہ یا فی شبید اللہ رقم کسی زندہ انسان کی طرف سے دی جا سکتی ہے بل عالم اس کا کچھ شرع اصل میرے ذہن میں نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ زندہ انسان کو رقم دے دی جائے تاکہ خود وہ خرچ کر سکے باقی کسی مرحوم کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ دیا جا سکتا ہے مالی کوئی بھی نفقہ ہو وہ دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے گا نحمد فروزن و سیاد له۔ وأشهد أن محمد أبدوه ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل موتثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ظلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد فهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وأعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وأعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وأعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اختأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من خبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقت لنا به ضعف عنا واغفر لنا برحمنا انت مولانا فانصرنا على الخامل الكافر رب اغفر برحم من انت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم انصر من نذر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منه من خذ دين الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم برہمتی کا یار ہمرحمی صلی اللہ